مرض اليك نظر من الموت فأولا لهم اور اہل ایمان کہتے ہیں کہ جہاد کے لیے کوئی صورت کیوں نہیں نازل کی گئی ہے پس جب ایک محکم صورت نازل کی گئی اور اس میں جہاد کا حکم بیان کیا گیا تو آپ نے ان لوگوں کا مشاہدہ کیا جن کے دلوں میں نفاق کی بیماری تھی وہ آپ کی طرف اس آدمی کی نظر سے دیکھ رہے تھے جس پر موت کی بے ہوشی تاری ہو پس بربادی ہے ان کے لیے ہجرت مدینہ کے بعد مسلمان جن حالات سے گزر رہے تھے اور مکہ اور دیگر علاقوں کے کفار مسلمانوں پر جو ظلم و بربریت ڈھا رہے تھے انہیں سن سن کر مخلص مسلمانوں کے دل تنگ ہو رہے تھے اور چاہتے تھے کہ انہیں اللہ کی طرف سے جہاد کی اجازت مل جائے تاکہ کافروں کے ساتھ قطال کر کے ان سے انتقام لے سکیں چنانچہ قرآن کریم میں حکم جہاد نازل ہوا تو وہ آیتیں منافقین کے دلوں پر بجلی بن کر گری اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ایسی نظروں سے دیکھنے لگے کہ جیسے ان پر موت کی بے ہوشی تاری ہو اب تک تو وہ نماز اور دیگر کے اعمال اسلام کے ذریعے اپنے مسلمان ہونے کا ظاہری ثبوت بہم پہنچا رہے تھے اور اپنے نفاق پر پردہ ڈال رکھا تھا اب جو حکم جہاد آ گیا اور ان سے جان و مال کی قربانی کا مطالبہ ہوا تو ان کی آنکھوں میں موت کا نقشہ پھر گیا اللہ تعالیٰ نے ان منافقین کو دھمکی دی کہ ان کے لیے ہلاکت و بربادی ہے جوہری اور نے اولا لہم کا یہی معنی بیان کیا ہے اس کا ایک دوسرا معنی یہ بیان کیا گیا ہے کہ ان کے لیے بہتر یہ تھا کہ اللہ اور اس کے رسول کی بات مانتے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اپنی زبان سے اچھی بات نکالتے اور جب جہاد کا وقت آ جاتا تو انہوں نے اپنی زبان سے جو عہد کیا تھا کہ جب وقت آئے گا تو وہ اللہ کے رسول کے ساتھ جہاد کریں گے اس عہد میں سچے ثابت ہوتے تو یہ باتیں ان کے لیے دنیا و آخرت دونوں جگہ بہتر ثابت ہوتی آیت بائیس میں انہی منافقین کو مخاطب کر کے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم اپنے ظاہری ایمان سے بھی پھر جاؤ گے اور کفر سریح کا اعلان کرو گے تو نتیجہ یہ نکلے گا کہ تم دور جاہلیت کی طرح ایک دوسرے کو قتل کرو گے اور اپنے مسلمان رشتہ داروں کے خلاف جنگ کرو گے ان توئی تم کا ایک دوسرا معنی ان حکم تم بھی کیا گیا ہے ایسی صورت میں آیت کا مفہوم یہ ہوگا کہ اے وہ لوگوں جنہوں نے اسلام کو دل سے قبول نہیں کیا ہے اگر تمہیں حکومت مل جائے گی تو تم زمین میں فساد پھیلاؤ گے ظلم کرو گے اور آپس میں ایک دوسرے کو قتل کرو گے حالانکہ اللہ تعالیٰ نے اسلام کے ذریعے تمہیں متحد کر دیا اور نیکی اور سلا رحمی کا حکم دے کر جسموں کے ساتھ تمہارے دلوں کو بھی جوڑ دیا ہے آیت 23 میں ان منافقین کا دنیا میں یہ انجام بتایا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنی رحمت سے دور کر دیا ہے حقبات سننے سے بہرا بنا دیا ہے اور ان کی بصیرت چھین لی ہے اسی لیے سیدھی راہ کو دیکھ ہی نہیں پا رہے ہیں آیت 24 میں انہی منافقین کے بارے میں کہا گیا کہ یہ لوگ قرآن کریم کی ان آیتوں میں غور و فکر کیوں نہیں کرتے ہیں جو عبرتوں اور نصیحتوں سے بھری پڑی ہیں تاکہ انہیں اپنی غلطی کا علم ہو اور حق کی طرف رجوع کرنے کی سوچیں کیا ان کے دلوں پر تالے پڑے ہیں کہ ان کے اندر خیر کی باتیں داخل ہوتی ہی نہیں ہیں یقیناً یہی بات ہے کہ اللہ نے ان کے دلوں پر موہر لگا دی ہے اسی لیے قرآن میں مذکور نصیحتوں کا ان کے اندر گزر ہوتا ہی نہیں اللہ تعالیٰ ہی ان کے دلوں کو کھولنے پر قادر ہے وہی جسے چاہتا ہے قبول حق کی توفیق دیتا ہے